الحمد للہ رب العالمین اس طرح تو سرا میدم بات کا رہی پانی کی طہارت کے حوالے سے کہ اگر پانی کثیر مقدار میں موجود ہو اور اس میں چوری سی میں گر جائے تو پانی پاس ہی رہتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہاں نجاست اتنی زیادہ ہو کہ وہ پانی پر غلبہ پالے پانی کے رنگ پر نجاست کا رنگ والے بجائے یا پانی کے ذائقے پہ نجاست کا ذائقہ والے بجائے یا پانی کی بو پہ نجاست کی بو والے بجائے پھر جتنا مرضی پانی ہو وہ نہ پا اور جو تھوڑا پانی ہے قلیل مقدار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 اس قدر احتیاط دکھائی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ لگی ہوئی نجاکت کہیں پانی کو خراب نہ کرسول مرد اور جناب کرنا ہے آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے گسل نہ کرے اور عورت آدمی کے بچے ہوئے پانی سے گسل نہ کرے ہاں اکٹھے اگر غسل کرے تو پھر ٹھیک ہے کوئی حل لیکن بچے مندہ باقی مندہ پانی سے نہیں کیوں بے احتیاطی میں کوئی جناب والا پانی سب میں یا بالٹی میں وہ گرا کے اور اس کو خراب کر ہاں اگر احتیاط ہو کہ پانی جو ہے غسل والا وہ اجتماع شدہ پانی واپس صاف پانی میں نہ گرے پھر کوئی حرج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل کیا تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم